پندرہ محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری اور نو نومبر دو ہزار چودہ اور اتوار کا دن ہے ہماری آج کی ایکسکلوسیو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے بھائیو آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنس دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان شاء اللہ ان کے میں انٹرنیشنل نمبر جو ہے علماء ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شاعری ہوتی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ دیتا چلا جاؤں گا پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یہو ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے بھائیو آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل ابن ابنیا کے برے کرتوت فضائل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ابن ماویہ کے برے کرتوت فضائل حسین علیہ السلام اور یزید ابن ماویہ کے برے کرتوت یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنے لیکچر کے دوران بھائیو اسی کانٹیکس میں میں انشاءاللہ جو یزید ابن معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں لوگ چند احادیث کا سہارا لے کے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا اور میری یہ پوری گفتگو انشاءاللہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی تاریخی روایتوں کی روشنی میں نہیں کیونکہ اگر تاریخ پر بات کریں تو یزید کے حق میں اگر دس باتیں ملتی ہیں تو ہزار باتیں اس کے خلاف ملتی ہیں وہ اگر ہم تاریخی روایتیں ہم پیش کرنا شروع کریں تو کوئی سن بھی نہیں سکتا لہذا تاریخ جو ہے اس کی وہ اتھینٹسٹی نہیں ہے جو صحیح الاسناد احادیث کی ہے کیونکہ وہ پوری اسناد کے ساتھ جمع کی گئی تاریخ تو اکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے جس کا جو دل کیا اس نے لکھوا دیا یہ تو محدثین کا اس امت کے اوپر بڑا آپ سمجھیں کہ رحم انہوں نے کیا اس امت پر اس حوالے سے کہ انہوں نے محنت کر کے صحیح اسناد احادیث کو جمع کر دیا الحمدللہ اللہ بھائی حسینیت کے حوالے سے میرے آلریڈی نو لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں میں صرف ان کے نمبرز بتا دیتا ہوں آج انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ دسواں ہوگا اور تل کا اشرت ان کاملہ دس یہ مکمل ہو جائیں گے مسئلہ نمبر سکسٹی ون مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ ففٹی فائیو اے ففٹی فائیو بی سکسٹی فائیو اے سکسٹی بی نائنٹی اور ون اور ان آج ون مسئلہ نمبر انشاءاللہ شاء آج کے لیکچر کے حوالے سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ریسرچ پیپر کا بھی تعارف کروا دوں یہ میرے دو ریسرچ پیپر یہ پہلا ریسرچ پیپر ہے رافضیت نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صرف چار صفوں کا یہ ریسرچ پیپر ہے اور فائیو اے اس کو یہ خوبی حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محقق شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے کی تھی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری پچھلے سال دس نومبر کو وہ ہوئے کل بھی دس نومبر ہے سال ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا سے گئے اپنے رب کی جنتوں میں انشاءاللہ ہم ان کے لیے اس نے رکھتے ہیں اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے یہ فائیو بی وہ فائیو اے تھا یہ فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں یہ احادیث کی روشنی میں الحمد یہ دونوں ریسرچ پیپر اور میرے لیکچرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہیں اور ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا میرے نام پر ہے اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس پہ یہ تمام کے تمام لیکچرس الحمد موجود ہیں اور تمہیدن میں آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی کر دوں جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو الحمد میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کسی پر فتوا نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر کیونکہ جو شخص اپنا سورس آف انکم دین کو بنا لے وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے پھر وہ کبھی حق باد نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تقبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بکری غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے صل مسلی محمد علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم ولا علی براحیم امدید مجید اللہ مبارک اعلی محمد محمد کما بارک تعلیٰ ابروہیم والا علی بروہیم مجید مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 533 نمبر کہ امام کائنات سعید اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشد اللہ الا اللہ شریق اللہ وہ اشد الحمد ان و ال تو اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے الحمد تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کروں گا آٹھ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ویسے احادیث تو درجنوں ہے لیکن یہ میں نے آرٹ چوز کی ہیں تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ان ٹائم مکمل ہو جائے پہلی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں کامن ہے اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشید بھی اس حدیث کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور اسی سے وہ نظریہ بھی اڈاپٹ کیا گیا پنج تن پاک کا جو اکثر ہم سنتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پنجن پاک سے مراد معصومین کا عقیدہ ہے پنچ تن پاک سے مراد یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت چار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کے بارے میں پرٹیکولر یہ فضیلت ہے اور اہل سنت کے یہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاو کی شکل کی ہنڈیوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھی جیسے ہنڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے جاندار کی تصویر نہیں ہنڈیا کی تصویر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سید حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی لیا اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی لیا پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ اجمعین ان کو بھی لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ آئے تلاوت کی سورہ الحصاب کی آیت نمبر تینتیس اللہ تب ہیر تخ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ یہ آئےت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اہل بیت میں اعزازی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی شامل کیا باقی تو ویسے ہی اہل بیت تھے سیدہ فاطمہ حضور کی اولاد حسن و حسن, حسن حسین بھی اولاد لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے الحمد دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر ہے کہ سیدنا سعید اللہ سعد ابنبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبیٹ ہوئی اور ایز اے لاسٹ ریزارڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور اس کا ذکر سورہ عال امران کی عائد نمبر اکسٹھ میں موجود ہے فقل تال اُد اُ ابنا انا ابنا اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزارڈ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ اے عیسائیوں اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لانت اس پر نازل ہو اس کو کہتے ہیں مباہلا تو یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکی کے مطابق 6,220 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تھے کے موقع پر سید حسن سعید حسین سعدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمع ان کو اپنے ساتھ لیا مباہلے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لیا ان کو لیا ساتھ صحیح مسلم انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6,220 اور پھر اللہ کے حضور دعا کی اللہ الابی اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہے میں مباہلے کے لیے تیری خدمت میں ان کو پیش کرتا ہوں لیکن سامنے سے وہ عیسائی ڈھر گئے جب حسن حسین کو دیکھا ان کے نورانی شہر دیکھے تو وہ مباہلہ انہوں نے نہیں کیا کاش مباہلا کر لیتے تو جانی جاتی ان سے. تو وہ بھاگ گئے ان کو پتا لگ گیا کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں جن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا روپ دیا ہے چھوٹی سی عمر میں ان کا روب ان کے اوپر پڑ گیا اور مباہلے کے لیے وہ سامنے نہیں آئے صحیح مسلم چھ ہزار دو سو بیس یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ فضیلت سعید ابی وکاس نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے اس موقع پر سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی جب انہوں نے ابن ابی وکاس کو مجبور کیا کہ وہ حضرت علی پر لانت کرے تو انہوں نے کہا نہیں ماویہ میں نے رسول اللہ سے تین باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں ایک بھی مجھے مل جاتی حالانکہ میں جنتی ہوں تو میرے لیے دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر عزیز ہوتا مجھے اس میں ایک بات یہ تھی دوسری انہوں نے کہا غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی علی پر رشک رہے گا کہ وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا یہ صحیح عدیض صحیح مسلم میں ہے اور ایک جھوٹی عدیز عوام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی دے دوں یہ جھوٹی حدیث ہے شیخ البانی بھی کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے سنن بحیکی میں ہے ہماری مین کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے اور شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی اسے جھوٹی حدیث کہتے ہیں اور جو سچی حدیث ہے وہ شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی جو صحیح مسلم کے اندر تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں علی پر رش کروں گا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں رضب خیبر کے موقع پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید علی کو دیا اور تیسری بات ابن نبی وقاف نے کہی کہ کیا معاویہ سن لے جب تبو کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ حضرت علی کو گھر چھوڑ کر جا رہے تھے حضرت علی رو پڑے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پہلا موقع شامل نہیں ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ ہے مگر میرے بات کوئی نبی نہیں یہ تینوں باتیں اسی حدیث میں ہیں چھ صحیح مسلم میں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو ترپن کہ عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے کہا کہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھھی یا مچھر مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی جانور مار لے اس کا تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کے نیم البدل اتنا ہی جانور جو ہے وہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا تو اگر کوئی مچھر یا مکھھی مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے تو آپ نے یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں بتایا گیا یہ عراقی نجدی لوگ ہیں تو ابن عمر نے کہا کہ تم سے مکھھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہوئے راکیوں ہو حالانکہ تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری تین ہزار سات سو ترپن چوتھی حدیث جامع انٹرنیشنل کے مطابق تین نمبر حدیث ہے رازدار رسول حفا ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے حضیفہ آج میرے پاس اللہ نے وہ فرشتہ بھیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا پہ نازل نہیں ہوا پہلی دفعہ آیا ہے اور خاص خبر لے کر آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے الحمد اور اسی کا ترک جب المستقل حاکم میں آتا ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار ہزار سات سو اس میں الفاظ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے الحمد اور یہ جو پورشن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا فاطمہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ والا پورشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اور اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے حضرت فاطمہ پر جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے فضائل فاطمہ علیہ السلام آپ سارے عربی نسخے اٹھا کے دیکھ لیں امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا بیسیکلی امام بخاری نے رد کیا ناصبیوں کا کہ ہم اہل سنت بھی علیہ السلام کہنے کے قائل ہے ایون چھ تین سو اٹھارہ نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے حضرت علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا اور صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا تین ہزار نمبر حدیث میں امام بخاری نے اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام ادعود نے چار ہزار چھ سو چالیس نمبر حدیث میں حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا اور علیہ السلام کوئی جرم نہیں لکھنا علیہ السلام ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم تو اولاد پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام <دارس> پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم الحلۃ من المین المسلمین ہم آپس میں ایک کو السلام علیکم کہتے ہیں قبر رسول پر جا کر کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صحیح حدیث ہے المصنف ابنبی شہبہ میں سن البحیکی کے اندر الموتا امام مالک کے اندر فبلسلات اللہ نبی کے اندر کہ عبد بن عمر جب بھی قبرِ رسول پر جاتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ یا ابا بکر السلام کا یا عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ یا عمر نہیں السلام کا یا عمر نام لے کر سلامتی بھیجتے تھے تو سلامتی بھیجنا یہ بالکل ٹھیک ہے اور نماز میں نہیں ہم پڑھتے السلام علیہ اللہ اسلام اپنے اوپر ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ شیئر کا مسئلہ نہیں ہے یہ الحمد متفق کا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں ہم پر بھی سلام ہو اور تمام نیک بندوں پر سلام ہو نیک بندوں میں انبیاء بھی شامل ہیں صحابہ اکرام علی امردوان بھی شامل ہیں اہل بیت بھی شامل ہیں الحمدللہ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ تو اس کے لیے جو دلائل ماننا چاہے جو نہ ماننا چاہے تو اس کے لیے تو پھر ابو جیل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی انہوں نے بھی اس نے بھی قبول نہیں کیا بلال حفشی نے قبول کر لی یہ تو قسمت کی بات ہے نا ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے منکرین حدیث بن جائے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رفول یدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں اور بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان کی حدیثیں بھی مانتے ہیں یعنی کہ مٹھا میٹھا ہاف ہاف ہے کوڑا کوڑا تھو تھو ہینج نہیں دو نمبر ہی نہیں اور یہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کنٹروشل ہو جاتی ہیں پانچویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات سو پچہتر نمبر ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے اور اسی سے ملتا جلتا ایک ترک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل کے مطابق سات نمبر حدیث ہے دوسری جلد اور صفح 288 پر سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کرٹیکل حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرا کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بگز رکھا اس نے مجھ سے بگز رکھا اب نبی سے بگز رکھا تو ایمان کہاں باقی رہ گیا بخاری اور مسلم کی نے حدیث ہے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضور کو محبت میں کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے سوائے اپنی جان کے آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر ان کا یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا تو جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا چھٹی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے یہ وہ حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 3748 جس حدیث میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری رحم اللہ نے الحمد اور لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا تشت میں اس کی ٹیبل پہ آپ اندازہ کریں اس امت نے کیا کیا حضور کو دنیا سے گئے ابھی مشکل پچاس سال گزرے تھے اور امت نے حضور کی پوری نسل ذبح کر کے رکھ دی بولے آز بل تعالیٰ اور آج تک بھگت رہے ہیں اس کو اور تشت میں لا کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف تھے وہاں پر گورنر تھا اسپیشلی اسی کام کے لیے لگایا گیا اس سے پہلے وہاں پہ گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی وہ حضرت حسین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے ہٹا کے اسپیشل یزید نے اس ساسک شخص کو لگایا عبید اللہ ابن زیاد اس پہ اگر میں بخاری مسلم سے اس کی باتیں بیان کروں تو ایک گھنٹہ الگ چاہیے یہ کتنا ظالم شخص تھا اور کتنا صحابہ کا یہ گستاب تھا اس کے سامنے لا کر سر رکھا گیا صحیح بخاری تین ہزار سات سو اور یہ سر پر چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کے بولے حضرت انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے تڑپ اٹھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو اس کے حسن میں کلام کرتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ پھر ڈانٹا انہوں, انہوں نے کہا کہ تو اس ہونٹ پر ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مارتا ہے اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چونتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اکبر ساتویں حدیث مصرد امام احمد میں انٹرنیشنل کے مطابق چھ سو جلد ایک صفحہ پچاسی پر بڑی کرٹیکل حدیث ہے صفین سے جب سعید علی رضی اللہ تعالیٰ واپس آ رہے تھے اور نہروان کے لیے خوارج کے خلاف کتال کے لیے جا رہے تھے اس دوران فرات کے کنارے آپ رکے اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کو یہ غیبی خبریں اللہ نے پہلے دے دی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو آپ کے کنارے رکے اور کہا اس بر ابا عبداللہ اللہ اے ابا عبد اللہ صبر کرنا حضرت حسین کی یہ کنیت تھی حسین صبر, حسین صبر کرنا حسین صبر کرنا حسین صبر کرنا تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں ایک دفعہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے زارو قطار آنسو روا تھے سیدنا حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے غمکین کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اپنے اس بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کی امت اسے افراد کے کنارے پیاسا قتل کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میرے آنسو روا ہو گئے اور پھر جبرائن نے ایک ہاتھ مارا اور لا کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی تو یہ سیدنا علی نے سفین سے واپسی پر نہروان پر جاتے ہوئے حدیث فرات کے کنارے بیان کی جو واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیگ کے ساتھ برا سلوک کرے گی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان ہونا واقعہ ہونا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا آپ نے امت کو ڈرایا وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ شاء حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو پیسٹ, جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس پر اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو مشکات میں چھ ہزار ایک سو اکاسی نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زئی رحیمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اور اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ مشن اڈاپٹ کیا کہ سیدنا حسین کی آواز کو پوری دنیا میں الحمد بلند کرنا ہے انشاءاللہ سیدنا اللہ ابن عباس کہتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ایک دن دوپہر کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانگہ حالت بال بکھرے ہوئے جسم پرانگدہ اور پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے تو ابن عباس کہتے ہیں شہابی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربانی آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں قتل کر دیا گیا میں صبح سے اس شیشی میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں حضرت ابن عباس کام کر اٹھے اور وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں پتا چلا کہ اسی دن دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری میں حضرت حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا اٹھارہ اہل بیت میں سے تھے اور چونسٹھ جو ہے چون وہ دوسرے لوگ تھے ٹوٹل بہتر لوگ شہید کیے گئے اور بعد میں ان کو یہ خبر آئی ظاہر ہے کہ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا کافی عرصے بعد خبر آتی تھی تو ابن عباس نے مخواب یاد رکھا ہوا تھا اور یہاں پر یاد رکھے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اور صحابہ اکرام کو حضور کی شکل مبارک کا بالکل ایکزیکٹ پتا تھا ابن عباس حضور کے صحابی بھی ہیں حضور کے کزن بھی ہیں الحمدللہ لہذا اس خواب میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے خواب دکھایا گیا اور یہ تمثیل تھی ایک یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں موجود تھے یہ تمثیل دکھائی گئی جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ غزبۂ عہد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے تو آپ نے اس سے یہ تعبیر کی کہ میرے صحابہ قتل کر دیے جائیں گے عہد کے میدان میں اب گائے کا اور صحابہ کا کیا تعلق ہے لیکن یہ تمسیل بیان کی یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں مجھے آپ اگر خواب میں دیکھیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ تمسیل نے خواب دکھاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا حضرت ابن عباس کو تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے بہرحال یہ ساری حدیث میرے ریسرچ پیپرس میں موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائیں گے سب لوگوں کو اب آتے ہیں یزید ابن ماویہ کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو یزید اچانک کوئی آسمان سے نازل ہو کر تخت پر نہیں بیٹھا یہ مسلسل اسلامی نظام کی گراوٹ تھی بیس سے پچیس سال کی جس کا نمائندہ بن کر یزید سامنے آیا خرابی اس سے پہلے ہو چکی تھی اب یہ الگ سے پورا ایک ٹاپک ہے وہ پچاس احادیث میں کور ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نے آٹھ محرم الحرام کو ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے ایک سو ایک صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں الحمد جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید اللہ خرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس اور چھ دو سو اٹھائیس چار ترک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا سے واپسی پر اٹھارہ الحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے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 اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیث ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین اسٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستر میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستر میں کتاب ان میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حضرت الدا پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ صلی صلی محمد وا آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد ذبح کر دی یہ دروشی کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں 3713 مسلم امام احمد میں 19321 سنن نسائی القبرہ میں 8478 اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب اس میں 1158 نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کو کم از کم بائیس رخ لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی ان نبی اولا بلین ان فسم ازواج ام محاطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آئب کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا ہو علی یو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سور تحرین کی آیت نمبر چار میں جبریلین نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہے دلی محبوب جو مولا کا مشکل خوشا والا مانا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بلینا نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے جگری یار کے لیے تو یہ اس کا مشکل گشاہ مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا کا نا و ایاک کاستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبد القادر کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا, یا رحمتی کا استغیف حسب اللہ تمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سعید علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہر اسباب وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہے بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا عیا کا نابود اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں نسطین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے اییا کنستین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے مگر اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹونیشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب ایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ صحیح دونوں علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے برز نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بز ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان دو سو نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بز نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بگز منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ ہررا میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت البدا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خوم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کن تو مولاح علی بھاپ ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے بر ظلم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرل اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سعید علی کے ساتھ جاتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو ہوں یا حضرت امر ابن آص رضی اللہ عنہ ہو ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن لیکن لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راضیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سب کرتے ہیں غلطی جو ہے سوبس ملا بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو زلیل کر دیا ورنہ محدثین نے زلیل کیا معاذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ عادیث کیوں آتی تو اس میں میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ میں نے جو بتایا اور لیکچر بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں بدھ میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدرت بنو میاں کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیانے علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کہ اللہ مقبول و می جبکہ دوسری طرف بنو امیا کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہے کہ وہ بھاکیہ صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیا کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سننی کون کون نہیں اپنے تب کہتے ہیں ہم سننی ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتا ہے نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح لکھ لینے سے روح بن جائے گی یا جامع شری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ کو واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے گی لانت کرنا تو بنو میاں کی بد ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں کیا مزہ دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آغرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ بہرال جزید ابن ماویہ کے جو برے کرتوت ہیں اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اس حوالے سے اس امت میں بہت بڑی خدمت کی ہے اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں سے نو سال پہلے امام عبد الرحمان بن علی بن محمد بن الوزی المتبفا پانچ سو ستانوے ہجری پانچ سو ستانوے ہجری میں فوت ہوئے آج چودہ سو چھتیس ہجری ہے نو سو سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور یہ شیخ ابد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ المتبفا پانچ سو اکسٹھ ہجری کے شاگرد بھی ہیں محدث ابن جوزی ان کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ اپنا امام مانتے ہیں بریلوی دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشید بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محدث ابن جوزی کو ان کی بہت خدمات ہیں حدیث کی فیلڈ کے اعتبار سے حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو خصوصاً اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ جن کو بڑا اپنا امام مانتے ہیں وہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیونکہ یہ تو ان سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں ان کے زمانے میں ایک یزیدی تھا مولوی اس کا نام تھا عبد المیز اس نے ایک کتاب لکھی کہ یزید کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے یہ سب اس کے اوپر جھوٹے الزام ہیں حتیٰ کہ بہاری مسلم میں بھی جو حدیثیں آئی ہیں اس نے کہا یہ بس اسی طرح ہیں جس طرح آج بھی منکرین حدیث ہیں نا بہاری مسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں ہم نہیں ان حدیثوں کو مانتے تو منکرین حدیث ہمیشہ سے رہے ہیں تو اس نے وہ حکومتی ملے ہوتے ہیں نا حکومتوں سے پیسہ لے کے تو فتوے دیتے ہیں آج بھی لوگ دیتے ہیں تو اس نے ایک کتاب لکھی عبد المغیث نے تو اس وقت میں محدث ابن جوزی میدان میں اترے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی اردو آر التا سبل انید المان ضم یزید یہ اس سرکش اور زدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا اور پھر وہ پول کھولے کہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا اور جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا الحمد یہ کتاب امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری حافظ ابن کسیر المتبفا 774 ہجری اور بڑے بڑے اہل سنت کے آئماں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اپنی کتابوں میں لکھا اور البدایہ ون تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کسیر نے اس کتاب کو مینشن کر کے کہا کہ اس کتاب نے امت کا دل ٹھنڈا کر دیا ہے اور بڑی صحیح طریقے سے پٹائی کی ہے یزیدی پارٹی کی ابن جوزی نے یہ ابن کثیر نے لکھا اور یہ کتاب الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے جو دیوبند مکمہ فکر کا ایک ادارہ ہے انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ اسی صفات پر مشتمل ہے کتاب ٹوٹل ایک سو ساٹھ ہے اس کے سفار اسی سفات اس مترجم نے اپنے کامنٹس کیے ہیں اور اسی سفات پہ اس کا کتاب کا ترجمہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے حق کھول کر بیان کیا ہے سنت کی رائے کیا تھی یزید کے بارے میں حرام کن بات ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں حضرت عمر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں حضرت علی کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں لیکن یزید کی کوئی روایت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے حالانکہ ان کے بھی والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چالیس سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں بیس سال تک گورنر اور پھر بیس سال بعد صلح حسن کے بعد حکومت سنبھالی لیکن کسی نے ان کے بیٹے سے حدیث نہیں لی کیونکہ مجور راوی تھا تو یہ سارے اقوال محدسین کے انہوں نے جمع کیے اور محدث جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ حکومتی ملہ نہیں ہوتے ہیں کہ پیسے لے کے فتوے دیں محدس تو حق بات کرتا ہے جو مجرور آوی ہے وہ مجرور ہے حتیٰ کہ آپ بخاری اور مسلم میں یہاں تک حضرت علی کے بیٹوں کی حضرت علی کے پوتوں کی ان کے پڑپوتوں تک ہی حدیثیں موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر امام باقیر کی حدیث ہے امام جعفر کی حدیث ہے امام موسا کاظم کی حدیث ہے امام علی رضا کی حدیث ہے امام زین العابدین کی حدیث ہے. یہ اہل سنت کے ہاں آپ کو ملیں گی لیکن یزید کی کوئی حدیث نہیں آپ کو اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی حالانکہ وہ اس کے باپ صحابی ہیں چالیس سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں ڈومیننٹ پرسنالٹی رہے ہیں کوئی ایک روایت ہی محدث لے لیتا نا کہ چالیس سال میں اپنے باپ سے کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے کوئی نہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ظالم شخص ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس سے حدیث لیجیے وہ احمد بن کا کال میں بیان بھی کر دوں گا اس میں تو بہرل یہ کتاب پی ڈی ایف فارم میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرس نائنٹی فائیو ایٹ یا میں آپ کو یہ بھی سکتا ہوں بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرنے سے چار سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیت لینا شروع کر دی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام سخت خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں امت کو کس جگہ پہ چلا کر جا رہے ہیں لیکن تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بات لی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ کہتے ہیں جی بیٹ کر لی تھی بیٹ کر لی تھی گن پوائنٹ تو تو میں نام ہے اور میں حضرت عمر کا فتوا بھی اینڈ میں بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ جو تلوار کے زور پر بیت ہو اس کو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بیت ہی نہیں ہے تو صحابہ اکرام نے مخالفت کی لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا آج ٹاپ کو میں چھیڈوں گا نہیں کیونکہ آلریڈی میں اس کو ایڈریس کر چکا ہوں بہرحال اس حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق ایک سو بیس نمبر حدیث ہے حضرت ابو ابورہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا یعنی یہ جو شریعت کا علم ہے حدیث میں نے بیان کر دی اور دوسرا پیالہ ایسا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شہرت کاٹ دو ایسی باتیں مجھے حضور نے بتائی ہیں وہ کیا باتیں تھیں وہ صحیح بخاری کے اندر ہی انٹرنیشنل منی کے مطابق تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو رحرا کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریش بنو امیا کے لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں ان کے ماں باپ اور قبیلوں کے نام تک بتا دیے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے اور میں چاہوں تو ان کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا سکتا ہوں جیسے حضرت حزیب ان ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے حضرت ابو ہریرا کو ان لوگوں کے نام بتا دیے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی بنو امیا کے وہ لڑکے حتیٰ کہ اسی حدیث کے تحت فوت الباری میں امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوف آٹھ ہجری وہ لکھتے ہیں اور بڑی انہوں نے اسناد مختلف کتابوں سے المصنف ابن ابی شہبہ سے باقی کتابوں سے جمع کی کہ حضرت ابو حیرا یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے ساٹھ ہجری تک باقی نہ رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا 59 ہجری میں حضرت ابو ریرا فوت ہو گئے اور 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخ نشین ہوا اور اس میں ایک مرپور عدیس ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق مسند امام احمد میں آٹھ اور مشرات میں بھی تین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر کی دہائی کے آغاز سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو سر so ستر کی دہائی کا آغاز یعنی اکسٹھ ہجری اور واقعہ کربلا اکسٹھ ہجری میں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے خبریں دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو اس کے ظلم کی داستان بہت طویل ہے یہاں پر میں اس کے تین بڑے بڑے سیاہ کارنامے ذکر کروں گا احدیث کی کتابوں سے تاریخ نہیں اگر تاریخ میں میں نے بتایا تاریخ میں اگر دس باتیں ازید کے حق میں ہے نا تو ایک ہزار اس کے خلاف ہیں لیکن کیا کرتے ہیں یہ حکومتی ملے اور چاند نے ایک باتیں نقل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور پھر کتابوں پہ پابندی لگ جاتی ہے وہ جو جھوٹی کتاب صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھی وہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے بڑے ساری تاریخی روایتیں نقل کی ہیں اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوجوں نے واقعہ حرہ میں ایک ہزار صحابیات اور تابیات کے ساتھ ضناح کیا اور وہ حاملہ ہو گئیں اور تین دن تک مسجد نبی میں گوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی ہے لیکن صلاح الدین یوسف صاحب کی رگ نہیں پڑکی کہ میں یہ حق لوگوں کو بتاؤں ابن کثیر سے اس ابن کثیر سے اپنی مطلب کی باتیں نقل کی وہ بتا رہا ہوں دس باتیں نقل کی ہزار اس کے خلاف لکھی ہوئی ہیں لیکن جب تو بندہ بےمانی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لہٰذا میں تاریخ کو کرتا ہوں سائڈ پہ میں, میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے اب سارے خاموش ہو چکے ہیں جب سے یہ میری یہ پوفلٹ آئے ہیں یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس ایول سناد احادیث کی روشنی میں یہ والا پوفلیٹ اور یہ راجیت ناسبیت اور جدید کا تحقیقی جائزہ یہ پوفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا انگلش کے اندر بھی اردو کے اندر بھی اور ان کے ہم نے شاگرد پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں یہ پونفلٹ پکڑائے کہ خدا کے لیے کہ آپ یہ کون سی وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں خدا کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھیں بخاری اور مسلم پڑھیں یا تو بخاری اور مسلم کو غلط کہہ دے منکرین حدیث مان جائیں یہ تاریخیں تو حمرانوں نے لکھوائی ہوئی ہیں با دب با ملحذہ ہوشیار لکھو ہم بڑے سخی تھے ہم یہ تھے وہ تھے تاریخیں تو حمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں حدیثیں ہیں یہ ہیں ایماندار لوگ محدثین یہ ہیں اصل اہل حدیث اہل سنت جنہوں نے حق بات امت کو بتائی ان کو فالو کریں تو دین جب محدسین سے لیا تو اس طرح باتیں محدثین سے لینی ہے اتھی تو محدثین کی ہے نہ کہ ان لوگوں کی ہے تو اس حوالے سے یہ بات آپ سمجھ لیجیے تین سیاہ یزید کے. پہلا سیاہ کارنامہ سکسٹی ون ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر لگا کر اس کے ذریعے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ان ہو کو شہید کروایا اٹھارہ اہل بیت میں سے اور چون لوگ دوسرے شہید ہوئے واقعہ کربلا کے دوران ٹوٹل بہتر لوگ اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین ہزار سات سو نمبر حدیث میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں چھ ہزار تین سو نو نمبر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین کے قتل کے بعد حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ جب مدینہ شریف آئے تو ان کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی اس کے بعد مولا حسین کے بعد تھی مولا حسین کے بعد زین اللہدین کے پاس آئی صحیح مسلم چھ ہزار تو مسور بن مکرمہ ردی اللہ تعالیٰ نے ہو حاضر خدمت ہوئے اور انہیں کہا کہ اے نبی کے بیٹے یہ تلوار آپ میرے حوالے کر دیں ورنہ یہ کہیں بنو میئیا کہ ظالم لوگ آپ سے چھین نہ لیں اور میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ پتہ نہیں حسین قتل بھی ہوا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو بھائی جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں جب لوگوں نے یہ جرت کی تھی وہ صحابہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفا دین ہوتا تھا حالانکہ اہل سنت اور اہل تشہیوں کا رف الدین پہ ہی جمعہ ہے سوائے انفیوں کے پوری امت متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کرتے تھے لیکن جب کوئی بندہ بےمانی پر اترا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہوگا بت رکھ کے آتے تھے بتراک کے آنے بھائی صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح بخاری میں واقع کربلا کا ذکر موجود ہے دوسرا سیاہ کارنامہ اور ادھر میں یہ بات کر دوں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت حسین جو ہے وہ یزیر کی بات کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا میری تین شرائط ہیں یا تو مجھے اجازت دو میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں یا مجھے کسی مسلمان سرحد پر بھیج دو یا مجھے واپس جانے دو خدا کے لیے بھائی یہ بات ہوتی تو بنو میاں نے لوڈیاں ڈالنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری زندگی حضرت حسین سے وہ بیعت نہیں لے سکے اپنے بیٹے کے لیے جو انہوں نے اپنی وفات سے چار سال پہلے لینا شروع کر دی تھی اور یہ عبداللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کو اگر منوا لیا تھا تو اس کو تو سونے میں تولنا تھا یزید نے کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا سر یہ جھوٹ ہے انصاب الشراب کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں شیخ زبر علیزئی صاحب نے پوری تحقیق لکھی ہے کہ یہ کتاب ہی ثابت نہیں صحیح صنعت کے ساتھ اور اس کتاب میں تو ایسی ایسی حدیثیں کہ کئی صحابہ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا اگر اس کتاب کو انصاب الشراب کو پیش کریں اور یہ جو روایت ہے وہ روایت بھی منقطع ہے حلال بھی نصاف یہ بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت ہی نہیں ہے اور منقطع روایت کوئی ہجت نہیں ہوتی ہے تو یہ کتاب بھی ثابت نہیں بالکل جھوٹ ہے پوری امت بات کر لیتی حضرت حسین بات نہ کرتے اس وقت تک ان کو سکون نہ آتا کیوں حسین کا بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ آلے محمد نے بنو می کی بدماش حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیا ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک حسین نے بیعت نہ کی تو یار کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا چھوڑ دو حضرت صاحب نے عبادہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی تو کیا حضرت ابو بکر نے ان کو قتل کروا دیا تھا نہیں چھ مہینے تک حضرت علی نے بھی بیت نہیں کی بہاری اور مسلم میں آتا ہے کیا قتل کروا دیا تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ایسے معاملات ہوتے نہیں ہے حق بات وہی ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے باقی لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹی کہ ہوتی ہیں تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو زہر امت میں کوحرام مچ گیا تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیت کی ہوئی تھی دبے ہوئے تھے وہ بھی میدان میں اتلے انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر شزید کو غصہ آیا اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی تین دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے شہادت گوارہ کر لی لیکن مدینے میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے اس یزید ظالم شخص نے مدینے پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو چار دو آزار نو سو انسٹھ چار آزار چوبیس چار آزار نو سو چھ یہ صحیح بخاری میں ہے صحابہ کا قتل عام کروایا یہ جی کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ اور جنہ نے چمچے سب تڈے گستاخ وہ اجئے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ قتل کیا گالی دینا چھوٹا جرم ہے قتل کروانا واڈا جرم ہے اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے یہ ساری بدتیں بنو میئیا کی شروع کی ہوئی ہے ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تیئیس سے لے کر تین ہزار تین سو تینتیس تک یہ پندرہ بیس احادیث ہیں جن کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا ال مدینہ کو یا مدینہ میں بدت کو جاری کیا مدینے والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کہتے ہیں یزید پر لانت نہ کریں ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے پر لانت کے قائل نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لانت کا اہل نہیں ہے لانت خود بخود ہو جائے گی قرآن میں آیا لانت اللہ کا اللہ کی لانت آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولے میں آپ کو لانتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا حالانکہ آپ لانت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لانت کے اسی طریقے سے سورہ محمد کی یاد نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فل کرتے ہیں زمین میں قتل نہ حق کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے تو قرآن میں لانت آئی ہے ظالموں کے اوپر تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ جو ایسا کام کرے گا وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم کیوں لانت بھیجیں وہ خود بہت لانت کے مستحق ہو گیا تعالی اور اسی واقعہ اس کو واقع ہررا کہتے ہیں جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا اور یہاں تک کہ حافظ ابن کسیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا ایک ہزار صحابیات اور تابیات بغیر شادی کے حاملہ ٹہری زنا کیا جزید کی فوجوں نے تین دن تک مسجد نوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نوی میں نماز نہیں ہوئی اور ہتھی کہ پھر آباد ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے بائیس ہزار قاتلی نے حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے ایک تو تفابون کھڑے ہوئے چار ہزار کے قریب لیکن وہ بید ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا عمر ابن سعد سعد ابن ابی وقاص جنتی سے کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا کافر خیرنی صحابہ کی اولاد اب نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے حضرت نو کا بیٹا کافر تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لام طار نہیں کر سکتا اسی طریقے سے امر ابن صاحب جو ہے سعد ابنبی ابن وکاس جنتی صحاب دی ہے ایک مجلس میں جن دس صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمد للہ سعد ابنبی ابن وکاس میں صرف بیان کروں کس نہ وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے اور جو لوگ حضرت علی پر لانت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر جو کبھی ٹائم ملا تو میں ان بیان کروں گا لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا کال صحیح صنعت کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر چالیس پہ جو عربی میں نسخہ ہے اردو میں آپ کو مل جائے گا یہ امام احمد بن حمبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن المتوفا دو سو اکتالیس ہجری جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں بخاری اور مسلم کے استاد ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدید سے اس کو ضعیف کہتا ہے اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا احمد بن حمل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں آمدن حمل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا تو عامد بن حمل نے فرمایا اہل شام نے یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مرینا کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا یہ دوسرا کارنامہ اور تیسرا کا کارنامہ چونسٹھ ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی یہ اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنتے ابی بکر ان کا بیٹا عبد ابن زبیر اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر صحیح بخاری میں آتا ہے یہ وہ ہیں عبد اللہ ابن زبیر صحابی یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بات نہیں کی کون کون تھے ان میں حضرت حسین ابن علی علی کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا عبد اللہ ابن عباس ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر تو یہ نمائ شخصیات ہی سامنے آتی ہے نا مجھے بتائے آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بات کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بات ہوگی پوری پارٹی کی یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بات کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بات ہوگی پوری پارٹی کی وہ کہتے نہیں سب نے بات کر لی تھی اور بھائی نمائندہ شخصیات امت کی یہی تھی نا باقی تو سارے بیچارے جیتنے ہوتے ہیں اسین تو نہیں روزانہ ماما جمنی اسین پڑھنا سوکھا آپ نے بخاری میں حضرت ابو ابو کا کال سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوڑوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو تو انہوں نے اپنی جان بچائی جان بچانا بھی فرض ہے لیکن اعلی ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنری کے مطابق ایک سو نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب ایمان میں کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن زال اور ایمان یہ ایمان کا سب سے لوئس درجہ ہے تو حضرت حسین لوس درجے پر تو نہیں تھے بھائی جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو وہ لوس درجے پر ایمان رکھے گا وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہے انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا اور یہ بھی آپ یاد رکھیں حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا چھ ساڑھے چھ سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کارنامہ کرنا تھا اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے انکم اند اللہ حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا کارنامہ بھائی کرنا تھا جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اسی لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی حسین کے ساتھ بھی تو بہتر لوگ تھے نا اگر ہم تھوڑے ہیں سورہ نال میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے حق تھوڑا ہو حق حق ہے, باطل باطل ہے چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی انہوں نے حجاز مکہ مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور جزید صرف شام تک رہ گیا تو پھر جزید نے عبداللہ اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی اپنے گورنروں کو بھیجا سپا سلاروں کو بھیجا چوسٹ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو تین ہزار دو سو صحیح مسلم تین ہزار دو سو نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتراو کیا گیا گلاف کعبہ بھی جل گیا تین ہزار دو سو پینتالیس مسلم یہ کرتوت جی وہ جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے وہ بھی میں پول کھول رہا جنتی سی ہو وہ سو پینتالیس خانہ کعبہ کو جلا دیا لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا چونسٹھ ہجری کے اندر جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر وہ مر گیا تو پھر اس کی فوج تیتر بتر ہو گئی پھر نو سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریا کے اوپر عبداللہ ابن زبیر پھر جب عبدالملک بن مروان مروان کے مرنے کے بعد بنا اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا پھر دوبارہ خانہ کعبہ کا حملہ ہوا اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے جو اسی بنو میا کی باقیات تھی اس نے قتل کر کے خانہ کعبے کے دروازے پہ ان کی لاش سیابی رسول کی لاش لٹکائی ایک ہفتے تک کے لیے صحیح مسلم 6496 ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتوا کسی محقق کا فتوا کسی حکومتی ملے کا فتوا کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتوا نہیں امیر المنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فتوا صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں چھ ہزار آٹھ سو تیس عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی اس کے بعد آپ شہید ہو گئے کہ لوگوں میں یہ چیما گوئیاں ہیں کہ جب عمر بھر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے خود ہی چن لیں گے اب یہ فلاں کون ہے اس کو تلاش کرنا ہے یہ فلاں کون تھا خلافت کا لالچی یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے فلاں شخص کی ہم بیٹھ کر لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے میں نے کہا کہ آج تو یہ بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ آپ تو ارفاظ کے میدان میں خطبہ دینے لگے تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی پڑھ لکھے ہیں کوئی ان پڑھ ہیں تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں آپ صبر کریں مدینہ جا کے خطبہ دیں تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830 بڑی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ولڈ بائی ولڈ لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ صحیح بخاری چھ دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے ورنا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی حضرت حسین کو شہید کیا گیا واقعہ ہرہ ہوا پھر خانہ کعبہ کو جلایا گیا پیچھے کہا گیا مکے کی عرمت پامال منینے کی عرمت پامال اہل بیگ کی عرمت پامال اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا حضرت عمر نے اتنی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشرق تلوار کے زور پہ کیا وہ میرا پورا لیکچر سن لے سہی بخاری کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر کے تلوار کے زور پر زبردستی بات لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی تعالیٰ یہ تو تھے تین سیاہ کارنامے اب آخر میں یزید ابن معاویہ کے چمچے جو آج کل دنیا میں موجود ہیں ظاہر حق اور باطل ہمیشہ رہے گا وہ تین جھوٹے دفاع اس کی طرف سے کرتے ہیں اب ان چیزوں کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا تو کہتے ہیں یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں وہ میں پوسٹ مارٹم کرنے لگوں کس طرح وہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ مسلی محمد امال علی محمد کما سلی تالا ابروہیم والا علی ببروہی من قمید مجید اللہ بارک علی محمد اموالا محمد کما بارکت علی ابراہیم والا علی برہی منحمید مجید پہلا جھوٹا دفاع وہ جی کستنتینیا یہ عربی میں کستنتینیا ہے اردو میں ہم کستم کہتے ہیں اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر کستم دنیا پہ حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس قسطنتینیا کا نام ہے استنبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استنبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استمبول کا مطلب ہے اسلام ان اے بلک اسلام کا گڑھ پہلے یہ کیسرے روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑھ تھا آپ وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسرے روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے صحیح بخاری دو نو سو چوبیس اس میں پستن کا ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے کیسرے روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسرے روم کا سہ شہر جو تھا ہمس تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو بیدائب ابن جرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں انہوں نے ہمس کے اوپر حملہ کیا تھا یہ بشارت ان کے لیے ہے زید کی پیدائش سے بھی بیس سال پہلے کی بات پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمس پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسے روم وہاں سے بھاگ کے کچھ دنیا میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اسی تو تھوڑے پیچھے نسلے ہیں جناب تم چڑھ دیں چور تک پہنچا کے آوئیں گے تو اس لیے یہ ابو بیداب نجرا کے لیے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو وائذ ابن جرا نے جب حملہ کیا تو وہ پہلی کیسے روم اپنا داروخلافہ چھوڑ کے کوسطنطنیہ میں چلا گیا تھا چلو دی فار دا سیک اف آرگومنٹ ایگری تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو کوسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اگر میں اپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ 1997 میں کارگل کی ہوئی ہے تو اپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب عقل کے ناخن لیں 97 میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی. اڑتالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تیسری نائنٹینٹی ون میں ہوئی چوتھی کاربل میں ہوئی और نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد انیس سو اڑتالیس ہے انیس سو ستانوے اگر لیں گے تو میں کہوں گا آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس سنتینیا کے اوپر کستنتنیا ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بشارت تو پہلا لشکر کون سا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی بعد میں بیان کرتا ہوں سنبی دود میں انٹرنیشنل بنگ کے مطابق دو ہزار پانچ سو بارہ نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو قسطنطنیہ کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے, رہے حتیہ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو سادی فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمان بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہے سن نبی دود دو اب بخاری سے وہ لیتے ہیں حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ وہ سن لیں صحیح بخاری کتاب تحج چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے ابوب انصاری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن ماویہ تھا یہ چوان ہجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر ماویہ مسلمانوں کے حاکم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا یہ چوان ہجری کا واقعہ ہے اور اسی عدیز میں موجود ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے یہ بھائی یزید والا لشکر ساتواں یا آٹھواں لشکر تھا اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا وہ دوسرا تھا پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے 33 ہجری میں جب ابھی یزید کی عمر 5-6 سال تھی اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر میں ایک بات بتا دو کستن پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا نہ صاحبہ سے نہ تابین نہ تب ابین یہ جا کر تقریباً نویں صدی کے اندر آٹھ سو سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطن فتح کیا تھا نو سو سال کے بعد تو فتح ان سے نہیں ہوا لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لیے تھی فتح کی اس میں گارنٹی نہیں تھی تو اس حوالے سے ایک پورا ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے شیخ زبیر علی رحی اللہ کے شاگرد ہیں اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں ویسے شیخ زبیر علیزئی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں وہ میں ان سے ملا ہوں پیور جینٹل مین ہے آ, ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بہت بڑے محقق ہے اسما ارجال کی فیلڈ کے اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یوزیدی تھا کیونکہ محمود احمد عباسی و ناسبی منکرین حدیث اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناسبی تھا یزیدی منکرین حدیث تو اس سے متاثر تھے لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے تین ہزار سات سو کے حسین علیہ السلام کا سر لا کر ابو ب... جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اس کھوتے بخاری نے بھی حدیث نقل کی ہے اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا محمود احمد باسی انگریزوں کا پٹو اس سے متاثر ہوئے اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ ابن معاویہ یہ وہ تھا تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے الفاظ یہ سنے میں نے کہو اے, یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث پھر کہتے میں نے مکمل تحقیق کی پھر انہوں نے یہ ایک سو بیس صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے جزید ابن معاویہ اور جیش مغفور اللہ یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر وہ سارے انہوں نے کسنتینیا کے جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا ایک سو بیس پہ یہ کتاب ہے ابو جابر اسلفی لائبریری کراچی سے شاید شدہ ہے میرے پاس موجود ہے جس کو پی ڈی ایف چاہیے وہ انشاءاللہ میں ایک دو دن میں اسکین کر, کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا تو مجھے ای میل کریں مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یاہ ڈاٹ کام اس پہ میں, میں آپ کو بھیجوں گا اس میں انہوں نے ٹرتھ ریویل کیا کہ نہ تو کس پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد ماویہ بن ابھی سفیان رضی اللہ تعالی نے کیا بلکہ سب سے پہلا حملہ پستنتنیا پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبد ابن زبیر کے بھائی تھے منظر بن زبیر رحی مہل جو حضرت زبیر اشرہ مبشرہ کے بیٹے تھے تینتیس ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں مصنف عبدالرزاق میں سنن ابی دعد میں اور سنن تبرانی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمد لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس میں فٹ ہوتی ہے اس میں فٹ ہی نہیں ہوتی کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نائک نے جب فٹ کی اسے سوال پوچھا گیا وہ کہتے ہیں جی امام غزالی نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور صحیح حدیث امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں آپ کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تو صحیح صنعت سے بات کریں احدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاالعلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے واقعہ کربلا بیان کرنا آرام ہے تو اس میں میں کہ جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کرے اور جو حق ہے وہ بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں ماں بہاری کیا کہہ رہے ہیں ماں مسلم کیا کہہ رہے ہیں ماں ادود کیا کہہ رہے ہیں حق واضح ہو اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمزی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حجرت متوں پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے تو ماض اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا ترمزیم ابدود نصائب نے ماجا میں تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا حق بدانا تھا اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے اس طرح اپنی جگہ رہے گا لانت نہیں کریں گے غلطی غلطی ہے غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا حضرت آدم اور اسلام کی اللہ نے سات دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے سورہ آرات میں اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلانا دے اس لیے ہم کسے کس آدم اور ابلیز بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو اللہ کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے دوسرا دفاع جو جھوٹا کرتے ہیں پہلا تو ہوا تو میں نے یزید کو دوستی نہیں کہا کلما گو تھا اہل قبلہ تھا اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے ایک گنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ان اللہ اللہ یک فرشر کبھی وہ یکفر معدون زالی کلی مئی یشاہ اوپنس نہیں اللہ شرف کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گنا چاہے گا معاف کر گا لیکن جس کے لیے چاہے گا اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے آپ کسی کو سکتے لمئ شاہ جس کے لیے چاہے گا اللہ وہ منوا نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے دوسرا جھوٹا دفاع کرتے ہیں وہ جی بخاری میں حدیث ہے سات ہزار دو سو بائیس کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارہ خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی بارہ خلیفے گنے آپ تو اس میں جزید بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر پھر عمر عثمان علی حسن ابن علی یزید اس کے بعد ماویہ بن نبی سفیان پھر یزید ابن ماویہ ساتویں نمبر پہ آ جاتا ہے پھر گنتے گنتے کرتے پھر مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ امر بن عزیز تک پہنچتے ہوئے چودہ ہو جاتی ہے گنتی امر بن عزیز کو نکالنا پڑ جاتا ہے جن کے خلاف کو پوری امت مانتی ہے علامن حاج البو پھر بارہ کدھر جائیں گے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور دیس کی انٹرپریٹیشن غلط کرتے ہیں یہ بخاری میں تو ایک ترک ہے نا صحیح مسلم میں اس کے آٹھ ترک امام مسلم لے کر آئے ہیں اور ٹرث ریویل کر دیا یہ بارہ خلیفوں سے مراد کون سے خلیفے ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق چار ہزار سات سو پانچ سے لے کر چار ہزار سات سو بارہ تک قربان جو امام مسلم کے آٹھ ترک لکھے تاکہ یہ بارہ خلیفوں والی یہ جو اہل تشہی جو ہے وہ بارہ امام والا مسئلہ سے نکالتے ہیں یہ بارہ خلیفوں بھائی بارہ امام والا بھی چکر کوئی نہیں ہے وہ خلیفے بھی یہ والے نہیں ہیں ان خلیفوں سے مراد کون ہے وہ سن لیں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکی کے مطابق چار ہزار سات سو گیارہ آپ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور ان پر بارہ خلیفے ہوں گے قیامت تک بارہ خلیفے ہوں گے وہ پہلے میرے دور میں بارہ پورے نہیں ہو جانے قیامت تک دین رہے گا قائم اور ان پر بارہ خلیفے آئیں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے یعنی ایسے بارہ خلیفے ہوں گے جن کی پٹ حکومت جو ہے منہاج البو ہوگی وہ بارہ خلیفے ہوں گے اور قیامت تک پوری ہونی ہے گنتی اچھا ان میں سے سات تو کنفرم ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشید کا اجماع ہے ایون امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ ہم نہ تو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں نہ ان کے بیٹے کو یہ اسلام کے بادشاہ تھے خلیفہ نہیں تھے خلاف راشدہ وہ کہتے ہیں ہمارے خلیفہ پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی یہ امام ابن تعمیہ لکھ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا حسن ابن علی کو حضرت علی نے نہیں نامزد کیا سن سنبرانی میں بڑی ڈیٹیل ادیس موجود ہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا زخم لگنے کے بعد بھی ایک ہفتہ زندہ رہے انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا رسول اللہ نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تھا میں بھی نہیں کروں گا تم خود چنو گے یہ تو ابن عباس اور باقی صاحب نے مل کے حضرت حسن کو خلیفہ چنا تھا لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنا جانشین نہیں بنایا وہ کیسے بنا سکتے تھے حضور کی تربیت یافتہ تھے الحمدللہ اور یہ بات میں نے اہل سنت اہل تشیع دونوں علماء سے کنفرم کی ہے اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہو اور ان کے ہاں بھی یہی بات ملتی ہے جو تبرانی کے اندر موجود ہے میں امت کے اوپر چھوڑتا ہوں امت خود سلیکٹ کرے گی اپنا خلیفہ تلوار کی دھوس پہ نہیں ہو سکتا میرے ریکارڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا بارل ان کو تو حضور نے خود ہی کہہ دیا میرا بیٹا سید, سید ہے یہ سہی بخاری کے اندر اس میرے بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی ان کو تو حضور خود سید اور سردار کہہ گئے اور کہا اس کی وجہ سے صلح ہوگی یہ قربانی کرے گا اور وہی ہوا بعد میں حضرت علی کی شہادت کے چھ مہینے کے بعد اور اسی کو امام ابن تعمیہ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے خلافت تیس سال تک رہے گی وہ تیس سال ربیع الاول اکتالیس ہجری میں پورے ہوئے جب حسن ابن علی نے خلافت امیر ماویہ کے حوالے کی اور اس کی ریزن کیا تھی سلح حسن کیوں ہوئی وہ میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں آپ کو حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یہ حضرت حسن ابن علی نے کیوں کام کیا تاکہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے بیس سال کا دور دیکھیں پھر پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا تھا اور حضرت حسین کی قربانی رائے نہ جاتی اگر حضرت حسن صلح کر کے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کی انٹینشنس کو لوگوں کے سامنے نہ کرتے یہ بات یاد رکھیے گا یہ میں نے اس لیچر میں بتایا بارت تو امام نے نے بھی کہا کہ یہ خلیفہ جو ہیں یہ پانچ متفق لے تو ٹوٹل سات پہ آج تک امت متفق ہے اہل سنت اور اہل تشیع پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے عمر تیسرے عثمان چوتھے علی پانچویں حسن ابن علی پانچو کے جی اور چھٹے خلیفہ عمر بن عبد العزیز یہ چھ ہیں علامہ منہاج النبوہ اور بارویں خلیفہ امام محمد مہدی جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشہیوں کے ہاں کامن عادی موجود ہیں سنن نبی دود میں پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ اللہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا جس کی ماں کا نام میرے نام ماں کے نام پر ہوگا جب تک وہ شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول بل ہدا ددین الحق جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور حق کے ساتھ مبوض کیا تاکہ سارے ادیان پر غالب کر دے اور یہ غلبہ قرب قیامت میں امام محمد مادی کے ذریعے ہونا ہے حضور کی بشارتیں موجود ہیں وہ ہوں گے بارہویں خلیفہ تو ساتھ کنفرم ہے اس دوران وقتاً فوقتاً اچھے خلیفہ آئیں گے تو یہ قیامت تک کا ذکر ہے لہٰذا اس حوالے سے جو لوگ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی حضرت معاویہ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں ایسا معاملہ ہے ہی نہیں ہے خود سارے اہل سنت لکھتے گئے کہ حضرت میر ماویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے خلیفہ راشد نہیں ہے بلکہ خلاف داشدہ ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی جو تیس سال مکمل ہوئے وہ انشاءاللہ شاء آگے حدیث آ بھی جائے گی اور یہ ساری بحث شیخ البانی رحیم اللہ نے سلسلہ حدیث سیاح میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار نمبر حدیث کے تحت بھی کی ہے اب تیسرا اور آخری جھوٹا دفاع جو آج کل مارکیٹ میں آیا ہے تازہ تازہ اور یہ آخری ان کے پاس اربا تھا میں نے کہا اس کو بھی میں انشاءاللہ شاء کلیئر کر دوں وہ حدیث پیش کرتے ہیں الموجم الکبیر تبرانی سے جلد گیارہ سفا اٹھاسی انٹرنیشنل مری کے مطابق گیارہ ہزار ایک سو اڑتیس سلسلہ حدیث سہیا میں شیخ البانی تین ہزار دو سو ستر نمبر حدیث یہ لے کر آئے اور چار سو انسٹھ نمبر حدیث کے تحت بھی یہ ساری بحث کی اور اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے میرے پاپلٹ کا جواب دینے کی کوشش کی حالانکہ یہ پچاس دیشوں میں سے ایک دیش کو بھی ایڈریس نہیں کیا سوال گندوں جواب چنا اور اس کو لے کر اور وہ جب پچاس عدیشوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان اندیشوں کے جواب نہیں ہیں اللہ کے سپور معاملہ تو اللہ کے سپور ہے تو آپ جگہ جگہ کیوں جدید کو جنت کی بشارتیں جھوٹی دیتے جا رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ نے کچھ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا تھا مجھے تو اس مسئلے کی کوئی تحقیق بھی نہیں تھی میں نے بعد میں تحقیق کی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہم تو جواب دے رہے ہیں چوتیاں ہمارے سر پہ مارتے ہیں رونے پہ بھی بندی ڈالتے ہیں کہ یہ مسئلے کیوں اٹھاتے ہیں مسئلہ تو آپ نے اٹھایا اگر نہ آپ اٹھاتے ہیں اور امت کے اجماع کو نہ توڑنے کی کوشش کرتے ہم کبھی بھی جواب نہ دیتے تو یہ تبرانی کا میں نے حوالہ دیا اور اس سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بڑی کھیچ تان کے حسن درجے تک انہوں نے ہے میں ابھی اس کی تحقیق کروں گا کہ یہ حسن درجے پہ پہ پہنچ دی ہے کہ نہیں چلے میں اس کو تسلیم بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں ابن شہاب آتا ہے اور وہ مدلسہ آن سے روایت کر رہے ہیں اب یہ ابن شہاب اگر زوری ہے تو پکا مدلس ہے اور یہ روایت ضعف ہے اگر کوئی اور ہے پھر اس کو بھی چیک کرنا ہوگا یہ تدریس بار فار دا سیک آف آرگومنٹ اس روایت کو صحیح مان لیتا ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ نمایا کہ امت کے پہلے حصے میں نبوت اور رحمت ہوگی پھر خلافت اور رحمت ہوگی پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی پھر عمارت اور رحمت ہوگی پھر تم امارت کے لیے ایسے لڑو گے جیسے گدے آپس میں لڑتے ہیں اس وقت تم پر جہاد فرض ہوگا اور بہترین جہاد یہ ہوگا کہ مسلمان حکومت کی سرحد کے اوپر جا کر کافروں کے خلاف جہاد کیا جائے مسلمانوں کو قتل نہ کریں آپ یہ <سلام> حدیث وہ پیش کرتے ہیں تو بھائی پہلے اس حدیث کو خود پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبوت اور رحمت پھر خلافت اور رحمت پھر ملوکیت اور رحمت اس کو خلافت نہیں کہا ملوکیت کہا بادشاہت تو یہ کہتے ہیں یہ جو ملوکیت تو رحمت ہے نا اس سے مراد حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور عمارت اور رحمت اس کو نے پھر بتایا نہیں کہ پھر اس سے مراد کون ہے اتنی شرم آئی کہ نہیں کہنا چاہیے اس کو سکپ ہی کر گئے اس اندر یہ غلام عئی صاحب ہمارے ذیل کے عالم ہے بہت بڑے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں محقیق آدمی ہے لیکن جب بندہ ایک ہٹدرمی پر اتر آئے کوئی بڑا بندہ بھی تو غلطی اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے اس سننا رسالا نومبر دو سے اپریل 2013 تک کے دوران شمارہ نمبر 49 سے چوبن تک بلکہ انہوں نے میرا نام بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کلیئر کٹ نام لکھ دیا اور یہ جی اس طرح کرنے کی کوشش کی وہ کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس میں انہوں نے امارت اور رحمت اس کو سکپ بھی کر گئے اس کی تشریح کو ان کو پتا تھا عزیز کا بھی نام لینا پڑنا ہے مامے نے پتر دا نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ بادشاہت اور رحمت ہے تو یہ حضرت میر ماویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت جو ہے یہ رحمت تھی امت کے لیے اچھا جی ٹھیک ہے خلافت اور رحمت نہیں کہا ملوکیت اور رحمت بالکل رحمت تھی کیوں ان کے بعد ان سے ورس دور آیا آنے والے ادوار سے کمپیئر کریں واقعی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی یزید کے بعد اس سے ظالم لوگ آئے میں نے بتایا جاج ابن یوسف باد میں آئے جس نے خانہ کعبے کو توڑ دیا اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے ان کی لاش بھی لٹکا دی صحیح مسلم کے رحفت سے میں نے بتایا جیسے ہم یہاں بھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے ایک گندی حکومت آتی ہے لوگ فل اس کو برا کہتے ہیں جب اس کے بعد اس سے اگلی حکومت آتی ہے کہنے یار اسرتے مشرف دور چنگا تھی ابھی لوگ کہنا چاہے جی کہ یار زرداری کا دور بہتر تھا ٹھیک ہے جی بجلی اتنی مہنگی تو نہیں تھی تو اس کا کہنا جب زرداری کا دور تھا تو بہت بہتر تھا جب مشرف کا اپنا دور تھا تو بہتر تھا کمپیرٹیولی بات کی جاتی ہے اب میں آپ کو سلف کا خام اس حدیث کے اوپر بتا دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کنٹینوسلی اسلام کے اندر زوال آتا جائے گا اسلامی حکومتوں کے اندر لہٰذا اس کو اگر خلافت راشدہ سے کمپیر کرے تو وہ کھانے والی ملوکیت تھی اور اگر آنے والے دور سے کمپیئر کرے تو رحمت تھی اب یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ایک صحابی کا فتوا بتانے لگا ہوں جامعہ میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار دو سو چھبیس سن نبی دعود چار ہزار چھ سو چھیالیس مسرت امام احمد اٹھارہ ہزار چار سو تیس جلد چار صفحہ دو سو تہتر اور سلسلہ حدیث سہیا جلد ایک صفحہ سات سو بیالیس اور حدیث نمبر چار شیخ البانی محدث آزم سعودیہ عرب انہوں نے بھی حدیث نقل کی میں نے سارے حوالے دے دیے حضرت سعید سفینہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علاج النبع میری وفات کے بعد تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا تیس سال کے فوراً بعد یعنی سلح حسن کے بعد اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور آئے گا اور پھر سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ خلافت منہاج النبو قائم ہوگی یعنی وہ خلافت ہوگی سیدنا امام محمد مہدی کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ادوار گنوائے اپنے بعد پہلا دور کون سا خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی دوسرا کاٹ کھانے والی ملوک کی ہے جو حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو کر ایک ہزار سال تک بنو عباس اور بنو امیا کی حکومت رہی باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بناتا تھا چار چار بیٹوں کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتے تھے اب بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے بندر باٹ کی ہے آج کے حکمرانوں نے بھی وہ کام نہیں کیا اس لیے میں کہتا ہوں اس ملوکی سے آج کی جمہوریت کروڑ گنا بہتر ہے کم از کم پبلک سے تو تلوار کے زور پر مسلط ہو جاتے تھے تیسرا دور کہا جابر حکمرانوں کا جابر حکمران جہاں پر کلولین پاور آ کہیں فرینچ آ کہیں پر یہ جو ہے وہ انگریز آ اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کیا پھر یہ دور بھی الحمدللہ ختم ہوا اب ہم آخری دور میں ہیں نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے خلافت علامہ منہاج نبو اب قائم ہونی ہے تین ہم نے وہ ادوار گزار لیے اچھا اسی حدیث میں تر اور اب کا جو میں نے حوالہ دیا اور مسرد احمد کا اور سلسلہ آدیث سہیا کا اور یہ حدیث المستدرل الحاکم میں بھی چار ہزار چھ موجود ہے اس میں شیر البانی نے پوری بحث کی ہے ترمزیور ابد میں آگے الفاظ چلتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے کہا کہ بیٹا گن اب خلاف دے راجدہ کتنی ہے ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ناسوی مانے ہی نہ تو انہوں نے کہا اس حدیث میں موجود ہے بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے 10 سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے 6 سال تو شاگرد نے کہا کہ حضرت امیر ماویہ ربی اللہ تعلق کی پارٹی جو اس وقت حکمران ہے بنو زرقا بنو امیہ زرکا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے یہ نیلی آنکھوں والے تھے خطرناک لوگ بنو زرقا یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام اد نے علی علیہ السلام لکھا ابود چار 4646 حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا ترمزی کے الفاظ ہیں 2226 انہوں نے کہا بنو امیہ کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہ تروئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو حضرت سفینہ حضور کے غلام آزاد کردہ انہوں نے کہا شریر ترین بادشاہت اس لیے کہا کہ حضور نے کہا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت اب یہ سلف کا فارم آ گیا سفینہ سے بڑھ کر سلف کون ہے آٹھویں نویں صدی کے مولویوں کو ہم نے سلف ماننا ہے اگر حضرت سفینہ کو نہیں ماننا کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی کے دور کو حضرت سفینہ نے کیوں انہوں نے خلاف راجدہ کا زمانہ دیکھا تھا جب اس سے کمپیئر کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور یہ بدترین بادشاہت ہے ہاں جب آنے والے دور سے کریں تو وہ رحمت ہے کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی وش تھا لہذا یہ میں نے الحمد اللہ کا فام اس حوالے سے بالکل کلیئر کر دیا اور اس حوالے سے اور سلف کا فام اگر کسی نے دیکھنا ہو احادیث یہ پچاس پڑھ لیں اور میرا لیکچر 101 نمبر مسئلہ اس میں عبد الرحمان بن ابی بکر کا فہم صحیح بخاری سے مقدام بن مادی کا فہم سنبی داود سے اور فہم صحیح بخاری سے یہ کافی ساری احادیث ہیں جس میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تمام صحابہ کرام المردوان کون سی چیز حق سمجھتے تھے اور کس کو باطل سورت الاحز کی آیت نمبر ستاون ہے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يؤذون اللہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ان پر اللہ کی لانت اور آخرت کی زندگی میں بھی لانت عدم آداب ام مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے درد در و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے بولے آزوب اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا بیت کے ساتھ ظلم کیا وہ اسی آیت کی کیٹاگری میں فال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علم کی واضح حدیث ہے المستر الاحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ چار ہزار سات سو سترہ صحیح ابن احبان میں سات ہزار ایک سو چار اور سلسلہ عادی سے سیاح میں بھی شیخ البانی لے کر آئے رحمہ اللہ اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر لیزی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو بھی ہم اہل بیگ کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزک کی آگ میں داخل کرے گا بگز رکھے گا یہ کہتے ہیں لاند نہ کی بات اور یہ صرف دل میں بگز رکھنے والا دوزک میں جائے گا اور نے قسم اٹھا کر کہا اور اسی کا ترک جو المستقم میں چار سات سو بارہ ہے ابن باف رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ ہرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حضر عزمت کے درمیان نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اگر وہ بھی اس حال میں مر جائے گا اس کے دل میں اہل بیت کا بوس تھا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور تو میں داخل کرے گا ولی آزب اللہ میں اپنی گفتگو کا اینڈ بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ابام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نقی تابعی المتبفا 96 ہجری کے اس کال پر کرتا ہوں جو صحیح صنعت کے ساتھ المجم الکبیر تبرانی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2829 نمبر ہے جل تین صفحہ 112 پر ابراہیم نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنکلوڈنگ بات ہے اگر بالفرض فرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی میں جنت میں حضور کو اپنی شکل نہ دکھا سکتا کہ حضور کہیں مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو دنیا میں میرے حسین کے کاتلوں میں شامل تھا ابرہیم نقی تابئی بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی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 یہ پی ڈی ایف کاپی اور آپ کو یہاں پر ہم سیکنڈوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ سرچ پیپر آپ کو فری مل بھی جائیں گے ابھی لیکچر کے اینڈ پہ اور دوسرا میرے یہ جو دس لیکچر آج کو ملا کر یہ لیکچر جو ہیں تلک کا اشرت ان دس مکمل ہو چکے ہیں فکر حسین کے حوالے سے ربی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فکر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اشد اللہ, الہ اللہ